الحمد للہ ہو وحل والسلام على عباده ہلزی نصف سلبیا وا آلہ اشا وعدهم ودہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما بالجين اللهم صل بالله صدق الله ومولىنا العظيم و رسول الله النبي الكريم اللمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دعوك شوقنا الصلوات والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ساؤنڈ بنا دے یار صحیح ساؤنڈ بنا سلاد و سلام علیہ قیا سیدی خاتم النبیین انا عالق و یا مکین قلوب المؤمنین اللہ, و اللہ و تبارک و تعالی صدقہ اور دا صدقہ سدکا دارا نادت ہی مختصر وقت جس مسئلے لطف سے ہے کراسے سبراہ واسطہ از ماں بھی کہہ سکتے ہو واسطا کبرا بھی یعنی کیا مطلب سارے اگر سمجھ گئے ہو کہ کون سب وسیلیاں تو وڈا وسیلہ سارے واسطے تو وڈا واسطہ تہن پہنچ جائے لیکن اکلی طریقے اور وسیلہ منتالے در تھوڑی شرح کر دے وہ پہلو کر کے چلنا کوئی صفت کوئی کمال کوئی شہر جدو کسی دوسرے تک تو درمیان جڑا ہوں واسطہ دینا ایک ایک شاید دوسری تک پہنچی کسی درمیان واسطے تو درمیان آلے نو کی آخر او منتقال بنادے کرای کنیا قسم بنادے فلسفے منتقال مسلا اور لیکن انشاء اللہ وزیر سوکھا مسالا لال جٹ بندے بھی سمجھتے رہنے گے پہلی قسم بنا اس فلغروزہ اسدر ایک مہور لفظ بولاں گا واسطے دنار دی واسطہ. زو واسطہ واسطے والی شیش کی مطلب <requirements> کہ جس تک واسطے دے ذریعے چیز پہنچنی ہے تک پہنچنی ہے واسطے والی ہوگی رو واستا وسیلے جسیلے واسطہ سمجھ ہوگا کہ نہیں واسطہ فلوروز ایک شہ دوسرے تک پہنچ ہے نا تو اصلی اور حقیق حقیقت نہیں پہنچ پہنچتی حقیقت واسطے تک جڑی ہے وہ مجاجن ہوں پہلی نو بزاد نو بلارد بھی کہ مثال نال مسئلہ سمجھ آنا گڈی چ بیٹھے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 تے وہ چلنا جڑا ہے جڑے جہ بیٹھے نا ان بھی ثابت کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھی چل رہے ہیں بندہ چل رہا ہے چلے ہوئے ہیں پہنچ جا ہن تھی خود سمجھدار ہو اصل چلنا جڑا ہے جہرا دی صفت ہے سواریاں دی نہیں سواریاں بالکل کونی پیاں دی کسے طرح بھی چلنا انہوں واسطے انہوں دی رات آستے بغیر اس واسطے دے ثابت نہیں ہو سکتا تھے سواریاں بٹھیاں نے گڈی چل رہی او ہر چلنا سواریاں واسطے جہاں ثابت ہو رہا بھی بندے چلے ہوئے ایک سواری واسطے چلنا اے اصل, اصل, اصل او دے برضاتے نال جہ ادھر ثابت ہو رہا ہے چلنا سواریاں او مجازن ہے بلارز ہے ذاتی نہیں یہ کہہ سکنے کہ بندہ نہیں چل رہا گیل رہی یہ کہہ سکنے اتے کہنا درست چلنے والی کہنے ہیں کہنے کہ چل رہے بندے چل رہے ہیں چلے آ رہے ہیں چلے ہوئے پہنچ جانے چلنا پاوے انہوں نے کہہ رہے ہیں لیکن یہ چلنا اصل چار حقیقت دے کی ماں دسو سمجھ آئی گل کہ نہیں ہے وہ تو بیٹھے چلتے نہیں رہے لیکن کہہ رہے ہیں وہ چل دے نے چلے ہوئے تو چلنا چلنا ایک چیز ایک صفت حقیقت اصل اور ذاتی طور یہ واسطے سواریاں عارضی ہے ذاتی نہیں ان لاحق ہو رہا ہے لیکن مجاج حقیقت نہیں اصل چ نہیں تا کر کے اتنا کہہ سکنے ہاں نفی کرک کمیا سواری نہیں چل رہی گی چل رہی ہے جیستا ہوئے گا نا واستے واسطہ جڑا ہونا ہے، او واسطے سفت حقیقت حقیقت ہونی واسطے واسطے حقیقت نہیں ہونی اصلی نہیں ہونی تا کر کے اتے نفی دروست ہونی ہے یہ واسطے کی ایک قسم ٹھیک یہ بڑی موٹی نشانی یہ ہوئی ہے کہ نفی درست ہونی ہے. اگلے تو. اگلے تو. اگلے تو. اگلے تو. یعنی اہ سکاں سکا گے سکا سواریاں برن برن نہیں چل رہی یہ بالکل جب دی نفی درست نہ وہ واسطہ فرغروز نہیں ہو سکتا دوسرا واسطہ میرے آل پیٹو واسطہ فی سبوت سفیر تو واسطہ فی ثبوت سفیر مار یہ دو اگلیاں قسم میرے ہاتھ چیک میرے ہاتھ موبائل موبائل ہل رہا کہ نہیں ہل رہا ہل رہا یعنی جیڑی حرکت میرا ہاتھ کردہ ارکت تدر محسوس ہوندی نظر آ رہی ہے دی سواری والا کام نہیں سواری بیٹھیے توجد نظر نہیں آ سکتی لے کے نہیں آ رہے سمجھ نہیں آئی غیر سفیر مہاج یعنی کیا مطلب کہ ایس موبائل نو جڑی حرکت مل رہی ہے یہ حرکت ایک چیز ایک سفت اس نو ملتی پئی میرے ہاتھ دے واسطے نا میرا ہاتھ بالکل حقیقتن حرکت پہ کردہ اگلا بھی حقیقت تن حرکت پہ دے ہر لیکن فرق اتنا میرے ہاتھ دی حرکت ذاتی ہے تے اگلے نو اتائیے اتا کر رہے ہیں فرق ہو گیا اتر سواریاں واسطے والیاں سن زی واسطہ سن زی واسطے دی حرکت نہیں صفت اتنے نہیں ثابت ہو رہی چلنا اتنے ثابت نہیں ہو رہا چلنا صرف سواری واسطے اتے حرکت جیڑی ہے ہلنا ات چلنا ات ہلنا ہلنا دونوں واسطے ہے کہ نہیں دس رہا گا نہیں اتحا لیکن فرق یہ آیا کہ ہاتھ دی حرکت اور موبائل نو اتا ہو رہی ہے ہاتھ دے ٹھیک ہو گیا یہ سبوت غیر شفیر مار ہو گیا ایک ہو گیا واسطہ پھر سب سفیر ماز برش نال رنگ کر رہے ہو رنگ ساز کپڑے رنگانا للاری وہ کپڑا رنگ لیا ہے ہوں واسطے نال کپڑا پہ پیا رنگ واسطے لیکن چو خود نہیں پیا رنگی ہے رنگی ریا مطلب کہ وہ رنگ آی سفت جیڑی وہ صرف اور صرف زی واسطے واسطے ہے واسطے بالکل ہی نہیں واسطے گیا پیا او پہلے دلٹ ہو گیا اتے واسطہ رنگیا کڑا او واستا گڈی چل رہی سی ای ہے۔ جہا رنگیا کڑا واسطہ نہیں وہ تھوڑا فرق ہے کہ اتے چلنا بھی واسطے ثابت ہو رہا دے واسطے واسطے بھی ہی نہیں نا بالکل ناسلن نہ تباہ کسی طرح بھی نہیں واسطے دیا ہو گئی ہیں تین قسم کی تین قسمیں آپ ہوں غور کرنا ہے اللہ تباہ رکھو تو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 تمام صاحب اصحب کمالات جتھے جتھے کوئی کمال دس ہے برس کبرا واسطہ کبرا واسطہ ازما ذات مصطفیٰ صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم آنا ابل النبی جینا خال کن آخر باسن میں تخلیق اور پیدائش میں سارے نبیوں سے پہلے ہوں اور بے اور رسالت آنے میں سب کے بعد تخلیق سب کو پہلا کیوں ہے تمام اولا ماں اس متفق ہوئے سوائے چند دے انہوں نے بھی اگلے آخیا کہ اشتہاد غلطی لگ گئی باقی سب اس متفق ہوئے آپ سلاح تو تسلیم اولن پیدائش اللہ تعالی تا فرمائی نور پاک دی روح مبارک دی کہ تمام امبیا نو نبوت دفیز جو پہنچنے جو کمالات پہنچنے نے امبیا تو اولی تک اولی تو, اولیاء تو یہ سب پہنچنے سن سکار وسیلے نا تو لہذا تخلیق پہلے انہوں رکھا گیا ان بعثا جی نا ہلکن پدیش پہلو آخر چاہلو آیا آیا بعد سارے تو آخر <residential lo food> <believing> سمجھ نہیں لگی اسدر بھی اخراج اور حکمت راج بتھیے نے فصل گیا دات بیٹ طبکہ ماشاء اللہ زیادہ بیٹھا ویک دو پودے کی دی ابتدا ہوں دی. اور بیتہ ہوں او بیج تو ہی شروع ہونا بیج تھی انتہ ہونی تو سارے فیل اس نور مستفی صلی اللہ علیہ وسلم سن تو, سن تو سارے نبیاں پھر جا کے اللہ تعالی نے اس رکھا ہے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 اپنے منہ میں مٹو بنی جانے جہاں واسطے دیا تر قسم بیان کیت تین مثال دے نا جنہوں نے مدرسہ دو بند دے بانی مولوی کاسم نانوتوی صاحب نے تحدیر ناس پہلا واستا بنایا آخیا سارے نبیا جو فائد پہنچد حقیقت اصل نو اللہ تعالی دینا اور سرکار تو او جا میں سواریاں بیٹھیاں گدی تو لینی تو اہ آخیا وہ بلار دے درے اوت مزاج ہے ادھر حقیقت لہٰذا ہر موجودہ ہر کمال ہر شان جو ملی حقیقت محمد پاک نو ملی اور حضور تو ہی پھر فٹیاں سواوا پھر مثال دتی اس جی سورج اس دیا روشنی کن چمکا روشنی سواوا جی جی پین ہر شہ چمک دیے انہیں آخیا وہ چمک اصلی نہیں ہر شہ دی دور. دور. سورج دی آن کے ٹکرائی ہے تو سورج دی چمک اتے ظاہر ہوئی ہے اپنی کسے کسی دی چمک ہتا کہ چند بھی ستارے بھی پھر انہیں آخیا اصلی چمک کے دیئے سورج دی دینے آخیا کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج واگوں نے لہذا دے سارے کمالات اگوں نے نے حضور عطا نہیں کردے پے بے عروج آخیا سنا اگلے سابت صرف ہوں زہر ہوں جی شیشے چکس یا سواری چلن چلن نال متصف پہی ہوں چلن نال رنگین پئی تو وہ چلن نال رنگین ای پئی ہے کہ دی گڈی پئی وہ چل دی نہیں پئی وہ جو بھی فضائل شان کمالات ظاہر ہوں پی نے سفت ذاتی نہیں بلکہ حقیقت نہیں مجازن نے بل نے آپ علیہ سلا و تسلیم تو این جا کے چمکا گاہ ظاہر ہیں میں <سوحان> hey, hey, hey, hey, hey, hey. نہیں گولب hey, hey, hey, hey, hey, hey. لگتا اور بڑی وڈی گلتی یہ ہو سکتا میں بھی غلط ہوں کوئی میری سلاح کر دے لیکن می جڑی غلطی دی وجہ پہنچیاں نا وہ ہے کہ میں تہن پہلو دس گیا کہ اسی نفی کر سکنے ہیں اس قسم اسی کہہ سکنے کہ سواری نہیں چل رہی گڈی چل رہی لیکن جب کہ اص سکتے کہ حضرت نور علیہ اسلام نبی نہیں نبی ہے حقیقت نبی نے ساڈے نیک سمجھ چلتا دوسم نہیں بنائی جیڑی موبائل والی ہوں اتنے نہیں آخ سکتے کہ موبائل نہیں حرکت کر رہا فرق کتنا ہے ذاتی ہاتھ دا یہ حرکت تی ہوں اتنے نفی نہیں ایتھے یہ فائدہ ہونا بھی کسی نبی دی شان ایتھے یعنی توہین نہیں توہین دا پہلو نہیں نکل سکتا آ پہلے اس سلاح تو بد تسلیم کرنا کہ اگلے توہین دا پہلو نکلے اے گل اچھی گل میں ہوں میرا ہاتھ گل سمجھا نا میرے ہاتھ کی حرکت اے میری روح لال ہے پھر میرے ہتھ نے حرکت دیتی اگ موبائل نئیے آ سارے فیض و کمالات اللہ دی اور سونے مستفا نے اگ تقسیم کی عطا کر رہے ہیں اگلے متصف ہو رہے ہیں اور رنگ انہوں نے چڑھ ہے فرق اتنا ہے اصل مڈ رب فیر شانہ میریا پاک مستفا اور مصطفیٰ کریم دے واسطے نال تقسیم ہو کے کہنا تے چاہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے ہوں سمجھ گئی سچ آخ رب دی شان آ جس شان تھی شانہ اللہ بہت برو کبھی ایو نا سورت میں جان آخ جانک جان جان سچیا خط سچیا جس شانتی شان سبدیاں اللہ, اکبر اللہ تعالی نے گل, گل واضح اللہ تعالی دے اس نظام کی غور فرماؤ نہ جی تے واسطے دا وسیلے دا نظام ہر شہر رکھے تا کیوں پتہ لگے وی روحانی نظام جڑا ہے غیبی اس محسوس نال اس غائب دا پتہ لگ جا دیکھو جی کوئی ਤੁਸੀਂ کائنات دی شے پڑھو تو ان وسیت واسطے دے وسیلے دے ضرور نظر ہے پہلے مثال دے چکے ہیں سورج دی دتی ہے چند اللہ تعالی دی قدرت تے خود روشن نہیں ستارے بدا تے خود روشن نہیں یہ پرتو پہندہ ہے سورج دی روشنی دا ادھر پہندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑھایا ایسا ہے کہ اے روشنی کسے دی لے کے تے خود روشن ہو جاندے نہیں کیونکہ انجلیاں چیزاں بھی تے ہیں نا کہ جنات روشنی پوے تے خود روشن نہیں ہو دی گیا کہ نہیں اور درخت چان پوے نہیں بھی درخت دیا لشکا جہیا چان کر چان کر دارے اچھا شروع کرو عرش آزم نے اللہ تبارک واطناتی جنو مادی کا نات کہ سارا آزم جڑا ہے نظام کینا پہنچ رہے آدھے زمانہ ادب عرش دی حرکت نال زمانہ تھلے زمانہ بنیا تو یعنی سورج چند گردش نسیب ہوئی تو واسطے نہ تھلے وقت پہ بنتا واسطے آ گئے بجلی دا نظام دیکھو کتوں چل رہا ہے کن واسطے نے چھوٹے چھوٹے ہندیاں ہندیاں ہندیاں اے تارا سڈے تک پہنچ کے ساتھی محفل چمکائی کھڑی سبحان اللہ ہے درخت کا نظام دیکھو تو مڈ خڑا جڑا لے رہی ہیں دے تو زمین تو جڑا اگو دینی تنے تو تنے تو پھر اگا واسطے ہندے ہندے واستے وہ بےچارے پتے تک بھی پہنچ جڑا سڈے رنگا پتہ ہوا کمزور تک بھی پہنچ گیا حکومت کا نظام دیکھو واسط انسان نظام دیکھو واسطے تی جگہ مرکزی محل دل ہے دل تو دماغ اتو فیل کسا دے ہر فیلد فیلدا پورے جسم نو فیض دے رہا اوا مطلب یہ نکلیا کہ واقعی واسطے دا نظام ہر جدوں جنس اندر ہر دے اندر موجود ہے دستا پیا کہ روحانی نظام بھی واسطے رہے. آآ آآ روحانی نظام بھی واسطے جدو واسطے, رہے. واسطے, رہے, واسطے تو ہوں چی تو لمبے پاک نبیا ای فیض دیتے جدو واری آئی ایک ہے روحانی فیض آلام ارواہ چ نبیا نو ملیا نبیاں تو واسطے نال اگا ملیا جسم شریف وچ آ گئے چار خلیفے آ گئے۔ سبحان اللہ چار خلفیاں تو اگے وڈا وڈا وڈا راندي دنیا تک فیض مصطفی تقسیم ہوندا رہنا اور پہنچدا رہنا ہے۔ بے شک نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جڑا فرمایا اللہ یعتی تو انا قاسم اللہ تا فرماتا ہے اور میں یہ مطلب ہے کہ نہیں لیکن فرق وہی وہ رکھنا دین چوبائل علی مثال واسطہ فی ثبوت غیر سفیری باز ہے واسطہ فی روز نہیں آکھنا اس نے اندر خرابی لادم آن دوسرے بیاہ کی توہیم دا پہلو نکلدا ہے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 عطا اتا ہو کے پھر اگ آپ سلا سلام عطا کر پھر اگے عطا عطا در عطا عطا در اتا, اتا, در اتا،, اتا, در اتا دا سلسلہ جاری خزانہ بادشاہ کو انہ وزیر نتا تقسیم کردیا کردیا کردیا روپیہ دےلا جی ہے وہ پہنچ ہے ہر مقدر آلے تک ایسی واسط ازماط واسطہ, واسطہ کون بنیا واسطے ڈیر ہو گیا نا <وش> سمجھ نہیں لگی نہیں واسطے تو ڈیر ہو گئے لیکن وڈا کہڑا ہوا سد المبیا امام المرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی ذات شریف واسطہ ہو گا ساری کائنات واسطے ہونے دیتے دیتی ہے مثال ایک انہاں نے آخیا جی ہوں نا شد والا حرف کیڑا زبر فرماندی نا جڑا الیف خڑا یہ ہرکت آگو بے ایک وچ بے پہ ساکے یعنی جذبانی نے رڑایا تا بنتا پیا ورنہ ہونا سی ابا ابا ابا لیکن میں جا ہوٹ دو پے نے انتصال اور تعلق شدید پیا پیدا ہوں بنتا پیا وی دو ہو گئے حالانکہ تین نے حالانکہ تین نے بزرگ فرمایا آلہ حضرت بریلو سرکار نے انہوں نے فرمایا پاک محمد دیت کریم ا ہرف ہوں تین بھاوے دسے نہ دسے بے اگڑی کائنات بچنی بے محمد پاپ اللہ جی نے رڑا سات مستفا ہے وہ بے گری ساکن نئی ہے جذب والی دسدی بھاوے نہیں لیکن جی ملن پہ غور کرے تو وہی نے ملا رہی ہے لہذا اپنے ملن تو اندازہ لگا بچ کوئی ہے بھاوے دستا نہیں کی مفتی فضرہ میں چشتے سے سمجھ آئے کہ نہیں حضرت اپنی زبان اچرمان نے ادھر اللہ سے ادھر میں شامل ادھر اللہ علیہ ادھر مخلوق میں شامل خواص پر زخ میں تھا ہر مشتد کا خبا سلخرا میں فرماندیا خسلت محبوبات خسلت خاصیت مشدد ہر فالیاں نے کہڑے ہر فالیاں کیوں آخ ادھر اللہ سے باس قدرتی میرے منہ چ مثال ہی ایسی بنی ابا جلف چ... تو بنیا اللہ... اللہ... آہااا... رہا... بول ہوں بے جہی ہے نا بے اس تو اشارہ ذات مصطفیٰ وال دیں اور مولا علی دی توازو آپ ایک عجیب نکتا کہ لو کن تو نخل با لو کن تو نختل کاش میں ہوا جہلے کی مطلب ہے بھی یہ بے آ, اشارہ کدر دو بے چکرو کرو اگلی بے مخلوق ہے بچڑی بے پاک محمد دنورے <متلاح> وہ ہی واسطہ ہے تو نہ فرمایا کاش میں بید تھلے پیا نکتا ہوا کی مطلب مصطفیٰ در دکھاک ہوا, ہوا یہ اُدھر لے جائیں تو تاوی برحق تو جی آج دی ہست ہوگا چاک کریں تو فیضہ مطلب ہے وہ علی لوگ اندھے قدمہ دکھاک ہونتا پھر نبی پاک نے فرمایا من باد علی رفا اللہ جیڑا اللہ واسطے آجری کرے اللہ بلندیاں دیکھ مولا علی نو کی بلندی ملی ایسی بلندی ملی کہ نام ہی علی بن گیا انہاں اخیا میں تھلے نکتہ بنا رب آخیا میں سارے تو رکھ دینا اللہ ذرا بولو نا سبحان سبحان اللہ میں لا جا جناب ناستے یہ واسطہ واسطہ کبرہ ٹھیک ہے قرآن مجید بیان کرنا ہے کہ امبیال تو سے بتھیرے ہوئے حضور کریب قریب دے نبی رسول حضرت عیسا لسلام ہوں دیکھو اللہ تعالی نے اُن کی کمالات دیتے سن مصطفیٰ دے نور پاک دے سمجھ آئی کہ نہیں پرانے پاک پڑھنا توجہ ہے سنا دو مقام اللہ تعالی نے ان کے کمالات نو بیان فرمایا اور تیسرے مقام تش مناد یہ منادی یہ ٹنڈوا پٹن آیا ج پٹنا سو دسو کی ہونا یہ فر ا مجیت پہلوں حضرت عیسا علیہ اسلام خود اپ کمالات اپنی قوم دے گے اپ کر کرتے اتو پتا لگا کہ بعض اوقات اللہ د پیارا نو امر آد وہ تکبر نہیں ہوں فخر نہیں ہوں الہ تعالی امر کردیا بان کرا کر کے بزرگ فرما بیاں پاکستانی گل اپنے کیاس نہ کر اُنہوں ہور نیت ہو سڈیا نیت ان نفس پدشی ہوں جناب سیدنا عیسیٰ رولا علیہ السلام فرماؤں دنی اخلق لکم من الطین کا حیات الطعیر فانفخ فیہ فیکون طعیرم بإذن اللہ جناب فرماؤں دنی اخلق لکم میں پرندہ بناواں گا توٹے آستے تے بناندہ ہی رماؤں گا یہ نہیں کہ ایک بار کیونکہ اخلو کو مزارے مزارا تجدد و حدوس بار بار دا مطلب یہ نکلیا کہ ایسا میں کردار رہوں گا جسل آخو گے میں کر دیا پرندہ بناواں شکل پرندے دی بنا کے پھوک فوک ماراگا فکون اللہ دمر نہ وہ پرندہ بن جائے گا اگلے آزم آیا کر دے کہ میں ٹھیک کر دیا گا ہوں لفظا تو گور ہوئے لفزا تو گور ہو تاکہ مدہب سننی جڑا پکی مور لگ پتا لگے اس مدب تشوا مدب کو یعنی جنہوں ہک آخی ابرو لکما ماد رات ان میں ٹھیک کر دیاں گا میں شفا دے دیاں گا ابرو اشفی کوئی مطلب میں ٹھیک کر دیاں گا میں شفا, شفا دے دیاں گا والا برسا فلبیری والے نو جلتا میں مردہ گا اللہ میں غور ہو تو تہن دستا گا جو تسا کھاؤ گے اور کھاندے ہو کیونکہ مزارے میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے یہ مطلب میں تنوع رہا گا ہوں بھی دساگا اگر پھر بھی دساگا کی دساگا جو تساں کھانے اور جو کرانچ رکھ کے آنا میں سب بیان کر دیا گا سمجھ لگی سارا اللہ تعالی دیاد اتھے آپ نے چند کمالات دشن اور اپنے موہ شریف بیان نرمائے مت کوئی آخ جیو نا پتہ نہیں میں کہہ اویتا ہونے اللہ تعالی انہوں نے گل غلط ہو جی نقل کر دی ہونی ناماز اللہ پہلے تو اللہ تعالی شان ہی نہیں گلط گل نو نقل کر کے خاموش ہوئے جی اگر کسی جگہ دے کس دے کفر تے بیان کردہ دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ خود مو چلائیے آپ ہی دسیا کہ اے میرا بندہ سورج آل امران تور اللہ تعالی احسان جتار ادر عیسا رو اللہ علیہ السلام تخوئی یاد کر می تین شان بخشی کی شان دتی تی سو پرندہ ادر ادر فوک مارد سو میرے امر اڈ جی و تریول اکما ہے ٹھیک کرتا سا تن دا وبر سا اور فل بری نئے تخرے جو موتا مولا کائنات نے او مردے تندہ کردہ تو مردے کاٹ دہ سوتا تخرے موتا مرد مردے کی ہند نے مردے ہوں نے جڑے قبر روحاں نہیں قبراں مرد مردے, مردے مردے کون نے قبراں بچ روح مردہ ہوں تا تو بزرگ فرمایا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور مردے ہیں جسم سے قبلہ مردہ کی زندہ نہیں سننا جو نیگا راجا مردے لیے کی تقسیف جسم سننا یہ جتنے کمالات ہیں یہ جسم کی صفت نہیں یہ کمالات ہیں روح کی سفت روح دے واسطے جسوس ہوں فرق کتنا اتنا ہے کہ جیسے نے مرا نیندر بھی ایک موت ہے انو آن آخل موت موت کے مشابہ ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تم فل انفسین موت آلتی لم تمت فی منایا اللہ ہے جیڑی مردی روح، تے جیڑی نئی مردی اپنی صرف سو میں قبض کرنا مردے قبض کر لینا تو سوتے بھی چو بھی؟ فرق ای واپس کر دینا دوجی رو جن جی مارنا ہوں او کون رکھ لینا گل مکھی ہر دوم نو اللہ فرماندہ میں مارنا لیکن مارنا ادا وہ جہاں ستا ہے وہ بھی مریا ہے ادھر سے بھی اللہ تعالی دے قرآن نے مرن کا اطلاق وفاق کا اطلاق کی معلوم ہوا جی نبیان ورگا کو قبر چو ستا نا انوا تے او آخو وفات یافتہ قرآن ٹھیک لیکن خیر تو فرمایا تخرج ہوتا بات سمجھنا ذرا جب تکال مرد ہوں مردیا نڈنا قبر جی نہیں اٹھا کے کام اللہ کا سل وہ ڈو ہی شانا اتو تو خے چل موتا بےدنی حضرت عیسا ہوں مردے نو رہ تعالی نے دس کہڑے کمالات کرنا فل بیر والے نیق کرنا حضرت عیسیٰ پاک نمال درد زندہ فرما دے سن اور پرندے بنا کے مٹی دک مار کے کی کر دے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 تو مغالتا لگ گیا نا مطلب او تو پٹھا سبق لیا سی نہیں لیا اگر سی سبق لیا جاتا تو دونوں رل جانے سن سی سبق یہ بنا سکتے کیونکہ وہ ہے انکی کوئی کمال نہیں ملیا نبیا نلیا ولی نو ملیا ات اللہ امر اللہ عزن اتے عزن امر نہیں जिथे है उन्न जिथे नहीं उन उलपुर जाने समझ नहीं लगी नेरना कह सकता है ना वो जो आखन बी यार मखी का पर नहीं बनता अगले आखण जो ओरा परिंदा बनाई खिलने फिर इन्ह की पूजा कर लीए हां جی تے آخو جی وہ جی اگلا جی اے موجزہ ہے یہ کرامت ہے تو آخ جی اے ہو گیا مطلب اے ہو تے فرق بس ات ہو گیا یہ مطلب موجزہ کرامت ہو جائے موجزہ کرامت آپ ماننے لانا تالی برادری مانتے سمجھ آئی کہ نہیں بولو بھائی؟ ادھر غور کر موجرے کرامت ہوں اللہ تعالی موجر علم کلام اس طلاح ہے نا متکل جیتے بیان کرتے انہوں نے موجر کا لفظ بولے اللہ تعالی لفظ بولد آجت کی بولدہ حضرت ایسا فرما اسے مقام دوتے فرمایا اے دو لفظ ہیں بجناد اور آیات بین روشن دلیل آیت نشانی آیت کی ہے نشانی, آیت کیے نشانی اللہ تعالی ہے میں لایا میں لکھا میرے کو نشانی <تصفح> دا سداوے فلانی تھان سے ملے کل روال ہو گئے بالکل ٹھیک ہے حکم کرو کہنے نشانی आ, نشانی ہوں کسے بے نشان دی huh. لگی نہیں. نشانی ہوں رب آخ میں بے نشان وہ میرا کوئی پیغام ہے میرا حکم ہے میری شریعت ہے, میرا دین میں تو آل اے ہن اپنا ہے انہ آن کے آخنا آ سان کلایا تصا <تصفح> منگنیا نشانیاں تے بے نشان بھی نشانی انہوں کو معلوم ہوا ایک ہے اللہ والے ایک ہے غیر غیر وہی نے جنہیں کوئی نشانی وہ سجنا جی اص نشانی دے بے نشانی دونوں کر لیے ایک تو بے نشان کا پتا سمجھ نہیں لگی نہ بجائیے بجائی. ہو سنکڑے بجائیے نہ کوئی رب کا پتا بسارے ہو گئی اکو جائیں نہ یہ نشانی والے نشانی میں رسیلہ تیر کی لیا اے مادر داد لگ پتا جانا میں ادھر آیا وا سارے بلاؤ جب آج ہون گے جب اپنے عزت کا اظہار کر گے سڈے کو نہیں ہو سکتا میں کر کے وھاواں گا میں اس لئے قادر ہوواں وہ اجنگ گے اتے ہی آ فرق ہوں جہ فرق ہونا جتھوں پتہ لگنا ہے بے نشان دی خبر ملنی ہے یار <سؤال> کلو چک کے نارا دینا جڑے ان مادر دت انے انہوں نے ایک وہ جڑا معدر دت اکھا دے ایک جڑا آپ مادر دت انا انیا نو تو انہوں کٹا کر کے سمجھ نہیں لگی نے ای مغالتا لگا ہے ہی سارا دوخا لگا ہے اللہ تعالی نبی جڑے ہیں نا یہ ہیں اس بے نشان کا نشان لیکن کیسے عجیب نشان نے بے نشان دے کیسے عجیب نشان نے اس نشانیاں بے نشان دیا نشانیاں دے انہوں کو حضرت علیہ سلام فرمار میں مردے زندہ کرنا وا میں کرنا وا میں فلان کرنا وا اللہ امر نال کرنا وا پتا لگ گیا اللہ تعالی بندہ ہے اللہ پیغمبر اللہ دا پیغام لے کے کیوں کیوں دے کول نشانی بڑی گل مشہور ہے گل مشہور ہے جی میں مشہور میں کر غوث پاک کی سرکار نا آپ نبی دی گل رہن دے تیر چاہ مردہ دن کرا اس آخر ہاں جی آپ نے فرمایا چل قبرستان ال چلے گئے جی کرو دن آپ نے فرمایا کرتے جی سنبنی کمبے میرے امر ہون چا نی کو گل ہے کرنے والی بھی میرے امریک دو نبی ود نہیں سکتا ہالانکہ گل یہ نہ کوئی ودن گل نہ شرک والی شرک آئی ہوں تو مرد اٹھنا ہی نہیں گل سمجھی ان کیوں شرک نا ادھر دیکھو शो، शो، शो، शो، शो، शो। اللہ اللہ کے عمر سے اور یہ بے عدنی میرے امر سے دو بالکل ہو جائے فرق کتنا ہے توجہ ادھر فرق کتنا ہے جب روح اللہ بول دیں تو فرماندین بے عدنی اللہ اللہ کے حکم سے وہ بولتے ہیں اللہ کے بے عدنی اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ منہ شریف تو بولن تو بے عید نیلہ بولتے آخنا سی توجہ در اتے بولن والا اللہ بولد بے عدد اللہ زبان استعمال ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کی جدو غوث دی واری دی ہوں فرق اتنا ذرا اپنے فن جو بخونے رنگ بکھا بن سمن اتنے زبان روشنی اگر بولنے والے دو ہو بولن والے دو, دو بولنے والا ایک کے. سمجھ نہیں لگی نیا ہوں ل بزرگ فرماند نے جن مسلط <سلام> ہو جائے بندے بندے کا منہ ہلدا بچ جن بولدہ مولے روح فرما کملے آ جن مسلط ہو جاوے تے بندے کا منہ ہلے تو جن بولے رب سونا اپنی شان اپنی تجلی مسلط کر کے وہ نہیں بول سکتا اوکھر واسطے جن سنو حضرت سیدنا موسا اللہ علیہ السلام جدو کوہ تورت گئے درخت چی درخت چ ندا اے موسا میں رب آ سارے جہان پالن والا ہر مومن جاندہ درخت رب نہیں رب درخت نہیں لیکن اس اسلے آخر رب سونے نے درخت تے کوئی شان اپنی پائی تو حضرت سی یقین ان شانو یقین درخت تے شان پاوے تو گلا پاو تو بول زبان تو کیوں نہیں بول اے اور سکمی فرم دا جھلیا درخت نو خلیفہ تے نہیں آکھیا انی ان دے خلیفہ این جی للیفا فرماج خلیفا بناؤں جنوف خلیفا اسلے بنتا جس رنگ جی داتا حضور دا خلیفہ میاں شیر ربانی دا خلیفہ فلانے دا خلیفہ کی مطلب کہا جا جو رنگ سی دا مطلب رلن خلیفہ بندا ہے خلیفا بنتا سا رل ہیں ادھر اللہ تعالی زندہ ہے انسان اللہ قادر ہے کا بندہ یہ بھی قدرت ہے قدرت آدرت بھی ہے یہ اپنے دائرے ہے تو صحیح نا وہ علم والا ہے بندہ وہ ہے بندہ وہ ویکد ہے بندہ وہ ہے بندہ اقائدہ بین کر دفاع سمانیا اٹھ سفت ربدیاں رات ہر بندے چھیک جدو نے اپنی سفت رکھی نہ پھر آکھیا سو میں خلیفہ زمین بنا لگا ہوں کی کام آئے گا خلیفا کا خلیفا کرنا اصلا کا خلیفا بنا کی مطلب میں تصرف کرنا رد بدل کرنو کئی کم کرنا ای وی کرے گا سبحان اللہ لیکن فرق اینا فرق اینا کئی خلیفے نے زمین اچ زمین وچ ہی کچھ کر سکدے نے کئی زمین توتا کوئی فضا وچ کوئی کتھے کوئی کتھے اخیر حد آسمان تے رک گئی کئی خلیفہ احسن جڑے چن سورج او اتلی کائنات بھی تصرف کر و خلافت خلافت کرے تو خلیفا کرے وہ وڈا خلیفا سمجھ نہیں لگی تا تو انسان نے خدا دیات آپ خلیفہ جو ہے رنگ رکھا جو سمجھ نہیں لگی خیر کی پیار کردہ درخت درخت چفت درخت درخت درخت قدرت رکھد درخت ویکد درخت بول رہا جا جنگ انہیں رکھا اتو رنگ بخا لینا موسا پاک نے یقین کرنا پا رب بول رہے درخت نہیں بول رہا ربل حالانکہ جنو رنگ نالیا ہو اچھا پھر ایک رنگ دیتا ہے ہر کسی نا گن سفت دسییاں پھر ایک رنگ ہے کہ انہیں کوشش کی اے محنت کی تو رنگ چڑھایا پھر رنگ اچھ چڑھایا سارے پروش و جو دوجے نہیں ویک رنگ ہو جڑے رنگ چڑے بھی ہو رنگ دتا بھی جڑا سب بچے پھر رنگ چڑھایا بھی ہو فرمان تو سمجھ لیا وہ پہ بول رہے <internationaram> بالکل قسم خدا کر کے ڈاحت یقینی مسئلہ ہے کہ درشک مسلمان کو اللہ دا اپنے فقیر دی زبان تو بولو او جی میں با جدید اللہ تعالی نو سبحانی معلم شانی میں پاک بیٹھے سن گولہ مار کی دور بڑا کفردا کلمہ بول جے پھر تلوار چوک کے مار دے جے پھر آپ نے منہ شریف جو لفظ نے تلوار ماری تلوار چل دی رہی آپ دے رہے جد واپس ہوئے جناب ممبار نہیں ہلور مارتا مرمیا میں مر جان دگلے دن گیا جلال پور چٹا جی خاندان کی گل ہے وڈیری وہ خاندار نہیں میرا اپنی بےلی نے سنا بابے فتح شاہ گل فتح رستے چل پا گئی بابے جی گوڑی گل پہ گل جلسہ جا پایا آخیا بابا می بے اولاد اولاد دے گا جے گا نہیں تے تیری آج تو تیریا میں ری خیر نہیں بابا بڑا ترلا پایا جاندی کر بیری بی بی خیر نہیں سیدی گل ہی آ بابے نے نہ لچا گئے پرمد نے فل فر ہوں بولن لگا جی فرمایا نہیں کریتھا سات پر ساتھی ہو سات جمے نے ستھی جیوندے نے ان کی پکی نشانی جہی جدو بھی لڑتے مکا دلتی مارد نے پچھلے ایک بھی اللہ کب کبیر سلطان والے فین فرماندہ میں شہباز کرا کہ کون برابر کون فایا کو فرماند فرمایا من رب نے فرمایا یا غوث لازم میں کہا یا رب الغوث لبیک اے غوث دے رب میں حاضر فرمایا پتہ ہی فقیر کی نو کہ حضر نہیں اللہ تو بہتر جانتا اذا ارادا للشان ان يقول له كن فيكون سبحان کیا مطلب اس کو کون ذبان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 پھر اس طرح دا وقت نبی نائب نو مل اس وقت کن موجز بس بیس زبان آواز دی, دی بولن والا ہو دا شاہ شاخاج غلام فرید بےسورت سورت اولا سورت دولا پردہ اولا کھانے سورتوں بے سورت سورت اولی کرنا تو نہ سمجھ کہ اس جو کچھ ہوں بول رہا ہے یہ سورت ہی بول رہی ہے نہ نا نا سورت وچ تجلی بے سورت دی تجلی بے سورت دی.. اچھا دیکھو خدا پاک نے جگ پتنی کنیاں دے فرمائے یو حجیبیت اللہ جہ مارتا ہے اچھا ایک نمرود ہویا ہے جھوٹا خدا وہ بھی حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم جدو مناظرہ ہوا تو آپ میرا رب تو جا کر مردہ کردا ای آدھی میں زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ہی دعوی بیٹھا تے بل یہ کہ آنا اوحی و امیت میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا لانتی دہریا مشرق کافر ہے تے حضرت عیسیٰ اے ہوئی لفظ بے نہیں حضرت عیشا منہ چ نکل او آنا اوحی و امید میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں گل نہیں سمجھ لو ات فری یہ رسول دعوے دوم اکو نے یہ رب پیا بول رہا فوک ہی کرنا میں کرنا نا پٹھی کھوپڑی ایڈی سد کے ایک بندے نو جن سجایا میں چھڑ دیتا ایک نار دتا کہ ویک میں لیا ایک کم دعا رب آلیل دیا وہ جہی سارے کر لیں حضرت عیسا جی فرمایا اللہ ادرت عیسا جد فرمایا میں جا کرتا ہوں میں مارتا ہوں انہیں پھر اسی مانو جس مان کر اللہ اللہ جانور بنا جناب عیسیٰ بھی بنایا اسی مانیں لیکن فرق ہی ہے وہ اپنے آپ پہ بنا سونا تے امر نال پی بنا او ہر سمجھدار ہو ایک, ایک, ایک, ایک, ایک, ایک پرندے بناونا جانور پھول بیرری والے مادر ذات اور غائب دی خبر د چار شانہ خاص اللہ تعالی کٹھے ذکر کیت دو سورت ایک آلے امراض ایک صورت مائید ٹھیک ہے کنیا شانہ پانچ بن ایک ہے مردہ زندہ کرنا ایک ہے پرندہ بنا کر جاندار بنانا جاندار بنانا یہ علحدہ نے مردہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مردہ زندہ کیا یہ ہے خیر یہ ساری یہ ہے اس نو ملیں جڑا سرکار دے جنادی بن کے آئے گلے حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلام باقی پیچھے پیغمبر بہت بہت موجدات آیات بیرات لے کر آئے لیکن اے اتنا عظیم عجیب چیزاں اور پھر اتنے کھلو کے دعویٰ کرنا ایک نا ممبر کھلو کے قوم دے دعویٰ کرنا کہ میں جو کرا چڈ کے آدھو خاند میں رہا تسی جو مرضی کاؤ آؤ گے میں دساگا فلانی چیز کھادی فلانیہ چیز فلانیہ چیتا جی میں دساگا ٹھیک ہے ایشان اس آخر چند رب سونا بغیر باپ تو پہ بنا کی اس واسا بھی دسنا چاہتا جی جڑے محبوب کا منادی بن عجیب گل ہے یہ دعوے سونے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے اپنے رنگج کی چی توجہ نہیں فرمائی نے کئی لوگ کا اتراز کی کیا علم شریف تے چھے میں کر کرتے ساں آپ ممبر شریف تشریف لے گئے تم نہیں دیکھتے اینما مالا تسما میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے اور اے دعوت سوال یہ اللہ تعالی نے انج دیا شانا آپ ات کیوں چی بیان کی بخاری شریف چی حدیس ہیں قرآن کیوں نہیں آئی قرآن چی آیا نا یہ آیا مشرم اس دس احمد میں بشارت دین آیا وا نام احمد اور رب سونے نے اتیا جڑا بشارت دین آیا ہے کہ جدو بشارت دین والا ان شانکھا مالک جی بشارت کا دن کی میں کہڑی کہڑی گل